نا شاہن الحدیث کی فیما مباح عظیم اور البتہ تحقیق حدیث کی حالت گزشتہ زمانہ میں فیما مداح گزشتہ ادوار میں عظیم بہت عظیم تھی حدیث کی شان بڑی عظیم تھی عظیم جموع جمور اس کے طالب علموں کے جم بہت بڑے بڑے تھے بڑی بڑی کلاسیں ہوتی تھی حدیث کی بڑی تعداد ہوتی تھی رفیع مقادیر الفادی ہی حدیث کے حافظ اور حدیث کو یاد کرنے والے حمالۂ حدیث اور الفاد حدیث کی جو قدریں ہیں وہ بہت بلند تھی وکانت الوبی حیاتی ہی اور اس فن حدیث کے علوم ان لوگوں کی زندگیوں کی وجہ سے زندہ تھے وہ لوگ زندہ رہے تو اس حدیث کے جو فنون ہیں علوم وہ بھی زندہ رہے وکانت علوم اور تھے اس کے علوم بھی حیاتی ہند ان طلبہ علم ان علماء کی زندگی کی وجہ سے حیاتن زندہ وہ افنان و فنون ہی بقای ہند اور اس کے فنون کی شاخیں شوبہ جات ان کی بغا کی وجہ سے ترو تازہ تھے غزہ ترو تازہ و مغانی ہی بی اہلی ہی آہلا سن و ہی اور اس کے گھر مغانی غین کے ساتھ وہ مکان جو کہ جس میں کبھی رہائش رہی ہو ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں بمغانی ہی اور اس کے مکانات بی اہلی ہی اس فن حدیث کے جو اہل تھے یعنی اہر الحدیث کی وجہ سے آہیلا تن کے وزن پر وہ روشن تھے آہیلا روشن تھے فلم یزالو فنقن وہ گزرتے رہے فلم یزالو پس وہ ہمیشہ رہے فنقن گزرنے میں والم یزر فن دراصن اور یہ علم ہمیشہ رہا مٹنے میں لوگ مرتے گئے اہل الحدیث کم ہوتے گئے اور فن حدیث وہ مٹتا گیا حاد ہالولہ ان ہتہ عادت پیہل ہالو حتہ نوبت بین جا رسی حالت یہاں تک آن پہنچی ان سارا اہل کہ ہو گئے حدیث بارے لوگ ان شیر وہ ایک چھوٹی سی جماعت رہ گئی بہت تھوڑے لوگ سننے حدیث کے ماہر رہ گئے قلیلت العدد وہ چھوٹی سی جماعت قلیلت العدد، تھوڑی تعداد والی ضعیف العدد کمزور تیاری والی ہیں بھی تھوڑے اور تیاری بھی کوئی نہیں تیاری بھی کمزور ہے ارل اگلبی بھی اختراً ہی ہو فلا وہ اکثر اوقات نہیں اہتمام کرتے فی تو ہی اس حدیث کو اس کے فنون کو اس کے علوم کو حاصل کرنے میں موری صاحب نے آخر سی کہ سابقہ نے صاب سابق جو بھیج کے کوئی ایک کتاب کے ہو لا دیو ریختری کتاب ہے چلو اج منگونے انشاء انشاءاللہ وہ نہیں اہتمام کرتے الل اغلبی اکثر فیصلہ عمولی ہی اس کو اخذ کرنے میں بھی اکثر امن ہی غفلا غفلت کے ساتھ اس کا سما کر لینے سے زیادہ زیادہ سے زیادہ وہ یہی کرتے ہیں کلاس میں بیٹھ کے سن لیتے ہیں لیکن سنتے بھی حاضر جماغی کے ساتھ نہیں غفلت کے ساتھ حالتوں نے بیان کی تھی ہے ولا فی تقیدی بھی اکثر امن کتابت ہی رفلا اور نہیں وہ اہتمام کرتے فی تقعیدی اس کو ضبط کرنے لکھنے میں بھی اکثر امن کتابت ہی کبھی کبھار لکھنے سے زیادہ وقفے وقفے کے ساتھ چھٹی کر کے کبھی جی میں آ گیا تو کچھ باتیں لکھ لی غور سے سنتے بھی نہیں کہ دماغ میں بیٹھ جائے یاد ہو جائے اور باقاعدگی کے ساتھ لکھتے بھی نہیں کہ چلو لکھا हुआ محفوظ خود ہو جائے بعد میں کام آ جائے گا ایسا بھی نہیں کرتے حدیث اس طرح سے پڑھتے ہیں مترا الو مہلسی بہا جلا قدرو پھینکنے والے اس حال میں کہ وہ پھینکنے والے ہوتے ہیں علموملہ سن حدیث کے ان علوم کو بہا جلا قدرو جس علوم کی وجہ سے اس حدیث کا مقام و مرتبہ جلیل القدر ہوا جس کی بنا پر اس کی قدر بھڑی حدیث پڑ لی بس عبارت ترجمہ عبارت ترجمہ, ترجمہ پڑھ دے جاؤ پج دے جاؤ یہ کام کیا ہوا ہے حدیث کے وہ علوم و فنون فضون صنت مسن رجال کوئی سمجھو کوئی نہیں یہ سارے علوم چھوڑ کے فوکی فوکی حدیث پڑھتے ہیں اور وہ بھی غفلت کے ساتھ سیما ہے کبھی کبھار اس کی کتابت ہے بادشاہ یہ حالت ہے مباحدینہ معارفہ اللسی دور ہونے والے ہیں علم حدیث کے ان معارف سے بہار فخیمہ امروہ جن معارف و نکات کی بنا پر اس کا معاملہ بڑا بڑ گیا تھا فخیمہ امروہ فہینہ کادل باعث انمشکلی ہی لایل فی لہو کاشفہ شفا تو جب قاد الباحث قریب غریب سا کے تلاش کرنے والا ان مشکل اس کی مشکلات سے لا لایلفی لہو کا شفا کہ اس کو کوئی مشکلات کا حل کرنے والا نہیں ملتا حدیث کے فنون میں جو مشکل باتیں ہیں اگر کوئی باعث اس کا حل تلاش کرے تو کوئی حل بتانے والا نہیں ملتا بس لایل کا بھی آرفا اور اس کے علم کے بارے میں سوال کرنے والا لایل قابی عرفا کسی عارف سے ملاقات نہیں کرتا کوئی پہچانتا ہی نہیں پہ اس حدیث کے علوم کو پہچاننے والا کوئی اس کو ملتا ہی نہیں من اللہ ال کریم تبارہ کا وطیہ ولاح الحمد اجماع اللہ کریم نے تبارہ کا وط نے مجھ پر احسان کیا ولاح الحمد اجماع اور تمام تر حمد اسی کے لیے ہے اللہ نے احسان کیا بی کتاب ماہر فاتی انواع علم حدیث ماہر فاتو علم حدیث نامی کتاب کے ساتھ یعنی کہ اللہ نے مجھے توفیق دی یہ کتاب اس نے کیلبی باہ اس وہ کتاب کہ جس نے اس کے خفیہ اسرار سے پردہ اٹھایا وہ کاشا فان مشکلاتی ہل اور اس کی لائن حل مشکلات کو کھولا اور اس کی گروں کو محکم کیا وہ کب آدھا قواعدہ اور اس کے قاعدوں کو منظم کیا ٹھہرایا یعنی اس کے قواعد وضع کیے بیان کیے وہ انارا معلمہ ہو اور اس کے معالم کو نشانات کو روشن کیا وابین احکامہ ہو اور اس کے احکام کو بیان کیا وہ والا اقسامہ اور اس کی اقسام کو کھولا وہ اوسولہ ہوں اس کے اصول کی وضاحت کی وہ شار فرو فصول ہو اور اس کی فروعات اور اس کی فصول کی شرح کی وہ جامع اشتا علوم اور اس کے بکھرے ہوئے مختلف علوم کو جمع کیا وہ فوائدہ ہو اور اس کے فوائد کو وہ کانا سا اور شکار کیا شواردہ نوکاتی ہی وہ ہوں اس کے بکھرے ہوئے نکتوں اور موتیوں کو فل عظیم الدیب در نقول اس اللہ عظیم سے میں سوال کرتا ہوں جس کے ہاتھ میں نفع نقصان اور دینا اور روک لینا ہے وہ ادہ ہی اسی کے آگے میں تجرب کرتا ہوں وہ اب اور آجری کرتا ہوں متوسف وسیلہ ہر وسیلہ اس کی طرف پکڑتے ہوئے متشف کلی شفیع ہر سفارشی کی سفارش پیش کرتے ہوئے کا وملہ کہ وہ اس کو بنا دے ان اوصاف کے ساتھ بھرا ہوا و اور خوب بھرا ہوا وافی بھی کل کا او ہاں ان سم چیزوں کے ساتھ واقعی وقصرت اس میں وہ چیزیں موجود ہوا اوفا اور بہت زیادہ وہی حضر اجرا و نفا بھی ہی اور اس کے ذریعے اجر اور نفع دونوں جہانوں میں زیادہ کر دے عظیم کر دے ان قریب مجیب وہ بہت نزدیک ہے بہت زیادہ سننے والا قبول کرنے والا ہے وہ ماں توفیقی اللہ بلّا اور میری توفیق نہیں ہے مگر اللہ کے ساتھ ہی الگ ہی توقل صبح ہی میں اسی پر توقع کرتا ہوں اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں